السلام علیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ, وبرکاتہ. نحمد الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربرحلی صدری ویسر لي من قل ان صلاۃ ونسک ومحیا وممات للہ رب العالمین لا شریک و وبذلک امرت وانا اول المسلمین وہ سی چیز انسان کتابوں سے سیکھتا ہے کچھ چیز انسان تجربات اور مشاہدات سے سیکھتا ہے توحید کا سبق یہ ہمیں قرآن مجید سے بھی ملتا ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ملتا ہے صحابہ کرام کی عملی زندگیوں سے بھی ملتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کے اوپر گزرنے والے حالات اور واقعات بھی اسے یہ سبق سکھاتے ہیں جن میں ایک رخ تو نعمتوں کا ملنا ہے جب انسان پر اللہ سبحانہ و کی نعمتیں عام ہوتی ہیں وہ تو ہیں ہی لیکن جب انسان کی آنکھ ان کے لیے کھلتی ہے کہ مجھے اتنا کچھ ملا ہوا تو اس کے اندر سب سے زیادہ اللہ تعالی کی شکر گزاری پیدا ہوتی ہے دوسری طرف انسان پر آنے والی تکلیفات جب ان تکلیفات میں انسان اپنے رب کو پکارتا ہے اور اس کی دعائیں قبول ہوتی یا اس کی مشکلات آسان ہوتی یا جب انسانوں کی طرف سے بے بسی اور آجزی سمجھ میں آتی کہ انسان میرے لیے کچھ نہیں کر سکتے یہ رب ہی ہے جو میری مشکل دور کرے گا خواہ وہ بیماری ہو خواہ وہ کوئی اور تکلیف یا پریشانی ہو تو اس سے بھی یہ سبق ملتا ہے کہ لا شریق اللہ اس کا کوئی شریک نہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف کتاب پڑھ لینے سے ہمیں یہ بات پتہ چل جائے گی یا ہمارے پیرنٹس ہمیں بتا دیں گے کہ لا شریک اللہ یا یہ کہہ دینا کہ لا الہ الا اللہ. اس کافی ہے شرک سے بزاری ہو گئی لیکن یہ کہہ دینے کے باوجود بھی انسان بارہ زندگی میں غلطی کرتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سکھانے کے طریقے مختلف ہیں ان میں سے ایک تو کتاب کے ذریعے پیغمبر کے ذریعے مختلف واقعات تاریخ کے ذریعے اور دوسرے ذاتی تجربات کے ذریعے جو جو انسان کا تعلق اللہ تعالیٰ سے بڑھتا جاتا ہے تو اسے واقعی یقین آتا جاتا ہے کہ لاشریک اللہ لا اس کا کوئی شریک نہیں اور یہ صرف اسی وقت ہوتا ہے کہ جب انسان کا عمل اللہ کے لیے خالص ہو جاتا ہے پھر اس کے دل سے کسی کو کچھ دکھانے کی خواہش بھی جاتی رہتی کہ کوئی اس کا کام دیکھے کسی انسان سے اپریسیشن کی بھی خواہش جاتی رہتی کہ کوئی میرا شکریہ ادا کرے یا میری تعریف کرے کسی انسان سے سلے کی توقع بھی نہیں رہتی کہ کوئی اس کو کچھ دے یعنی صرف تعریف نہیں بلکہ کوئی اور مادی فائدہ پہنچائے کیونکہ اس کو یقین ہوتا کہ میرا رب ہے وہ ٹیک کیئر کر لے گا تو یہ کہنا تو آسان ہے کہ قل ان سلاتی وہ نسکی و ماہیا و مماتی لاہ رب العالمین لیکن اس کی عملی تصویر بننا عمل سے ظاہر کرنا کہ لا شریک اللہ و بدارے کو مرت و انا ابل المسلمین اور اس کے فیصلوں کے آگے سر تسلیم خم کر دینا یہ انسان کو اس دنیا میں بھی جینے کا لطف دیتا ہے ایسے ہی لوگوں کے لیے موت کے وقت بھی ایک خاص لطف ہے ان کی موت بھی اللہ سے ملاقات کے شوق میں اور زیادہ خوبصورت بن جاتی اور حقیقی معنوں میں اسی وقت وہ مماتی رب العالمین ہوتا ہے کہ انسان مرنا بھی چاہتا ہے تو اللہ کے نام پر اور مر کے کیا وہ چاہتا ہے کہ اللہ سے ملاقات ہو جائے وہ مرنے کا انتظار بھی کیوں کرتا ہے کہ اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے اور پھر مرنے کے بعد کی زندگی بھی اس کے لیے رمن ہو جاتی جب وہ حقیقی معنوں میں لا کا لہو کہتا ہے تو ہماری زندگی کا ٹارگٹ کیا ہونا چاہیے ہمارے جینے اور مرنے کے سارے کام صرف زبان کی حد تک نہیں واقعی اللہ کے لیے ہو جانے چاہیے کہ غیر اللہ سے کسی بھی قسم کے کسی فائدے یا کسی بھی چیز کی کوئی چاہت ہی نہ رہے جب تک انسان انسانوں سے بہت کچھ چاہتا ہے انسان اس کو مایوس کرتے ہی رہیں گے اور جب انسان اپنی ساری توقعات اور امیدیں صرف اللہ سے رکھ لیتا ہے تو پھر اس کی زندگی میں ڈھیروں پریشانیوں کے باوجود بھی بے پناہ اطمینان ہوتا ہے کیونکہ اس کو کسی سے کوئی شکوئی نہیں کوئی شکایت ہی نہیں کیونکہ اس کو پتا ہے کہ انسان محتاج ہے وہ میرے خالق نہیں نہ میرے رازق ہیں نہ وہ مجھے وہ دے سکتے ہیں جو میں ان سے چاہتا ہوں وہ میرا رب ہے جو سب کچھ کرنے والا ہے تو اس لیے میری زندگی للہ رب العالمین ہی ہے ہم پڑھ رہے تھے بیماری کے بارے میں کہ جب بیماری آئے تو انسان کیا کرے سب سے پہلے کہ اللہ سے اچھا گمان رکھے کہ اس بیماری میں خیر ہے پھر یہ کہ بیماری کی حالت میں بھی اپنی زندگی سے بھرپور فائدہ اٹھاتا رہے فائدہ مند مریض بنے پھر اس کے بعد یہ ہے کہ مختلف طریقوں سے علاج بھی کرائے احتیاط بھی کرے پرہیز بھی کرے اور مصنون طریقہ علاج سے فائدہ اٹھائے جن کی تفصیلات کا لابھ اور ان چیزوں سے بچے کہ جن کو قرآن و سنت نے ناپسند کیا ہے جس میں حرام اور غیر طیب چیزیں علاج کرانے میں آپ کے لیے مناسب ہو اور اس کے لیے میں نے آپ کو طریقہ بتایا تھا کہ جائیں اور سرچ کریں اپنے بلڈ گروپ کے مطابق اپنی فوڈ کو دیکھیں کہ آپ کے لیے کیا زیادہ بہتر ہے اور کیا نہیں یہ صرف ایک راستہ ہے دوسرا یہ تجربے اور مشاہدے سے بھی آپ بہت کچھ اپنے مزاج کے بارے میں جان لیتے بھی نئی ہے لیکن ہمارے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا میکرزم رکھا ہے جس چیز کی کل ہوتی ہے نا اس چیز کو دکھ جاتا ہے ایک نیچرل کریبنگ کس یہ بتائیے کہ آپ میں سے کسی نے ریسرچ کی بلڈ ٹائپ معلوم کر کے کچھ I researched on it and there are a lot of skeptics of this research as well but generally I am O-positive so O-blood group which I was having to eat I'm not supposed to eat many meats many dairy products be not allowed In this case, every person is different from one type from another person from some other doctors from other doctors from which country you live in this country what is the climate from which country you have a connection from genetic things you have a connection from genetic things پلس یہ ہے کہ انسان کسی بھی چیز کو جو قرآن و سنت کے علاوہ ہے ہنڈریڈ پرسینٹ اس پہ پر ڈپینڈ نہیں کر سکتا لیکن مختلف طرح کی چیزیں جو سامنے آتی ہیں ان کو پڑھنے سے ذہن میں بست آتی اور ان سے فائدہ پہنچتا ہے اور اس کو اگر انسان اپنی ذات کے ساتھ کمپیئر کرے تو کچھ چیزیں تجربہ بھی بتاتا ہے کہ وہ بلڈ گروپ جو ہوتا ہے اسے اس ایسیڈک زیادہ نہیں کھانی چاہیے تو نقصان دے کسی بھی چیز کو حلال کرا دیا اس کو ہم ٹوٹلی حرام نہیں کر سکتے اللہ یہ کہ کوئی ڈاکٹر آپ کو کہے کہ وقتی طور پر آپ یہ چیز نہ استعمال کرے مثلاً اس کی بھی دلیل قرآن پاک ملتی کل الطام کا نہر اسرائیل والا نفسی منقبل ضلع طور تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے لیے کیا حرام کر لیا تھا یعنی پرہیز کر رہے تھے وہ ایک طرح سے اونٹ کے گوشت کا اونٹ اور شطخر گوشت بھی تھا تو وہ ان کو پرسنلی ان کو نہیں سوٹ کرتا ہوگا تو اس طرح کوئی بھی چیز جو حلال ہو کسی کے لیے بھی کسی اور کو حرام کرنے کا اختیار نہیں ہے نہ خود پر حرام کر کے اس کو اس سے بچنا چاہیے لیکن اگر کوئی چیز نقصان دے رہی ہو تو اس کو کھا کر بھی اپنا قتل نہیں کرنا چاہیے تو مختلف چیزوں سے آپ کو فائدہ ضرور بہرحال حال پہنچتا ہے اور ساری زندگی انسان سیکھتا چلا جاتا ہے اب یہ ہے کہ طریقہ علاج میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر ملک اور ہر علاقے اور ہر مزاج کے لوگوں نے اپنی ضرورت کے مطابق بہت سے علاج ایجاد کیے ہوئے مثلاً چائنیز طریقہ کار جو ہے علاج کا اور چائنیز طریقۂ علاج میں بھی کئی قسم کے علاج ہیں کوئی ایک نہیں ہے آکو پنکچر آکو پرشر اور ہربل ٹریٹمنٹ ان کے ہاں پھر اسی طرح مختلف طرح کے مساج کے ذریعے مختلف علاج موجود ہیں پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ عربوں کے ہاں علاج کے طریقہ ہے کار مختلف ہیں پھر آپ ویسٹ میں چلے جائیں پھر وہاں بھی کئی قسمیں ہیں علاج کی پھر مختلف غذا کے ساتھ جو علاج ہے تو علاج کرانا مسنون ہے ایز لانگ ایز وہ کسی شریع طریقے کے اس طرح مخالف نہ ہو کے جس سے شریعت نے روکا ہے ہمیں مثلاً کون چیز ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا آگ سے داغ حالانکہ وہ طریقہ علاج ہے اس سے علاج ہوتا ہے فائدہ ہوتا ہے لیکن آپ نے اس کو پسند نہیں کیا پھر اسی طرح یہ ہے کہ کچھ روحانی علاج بھی ہے تو آج میں بات کروں گی روحانی علاج پہ جسمانی علاج کے مختلف طریقے ہیں جن کو ہر علاقے کے لوگ اپنی اپنی ضرورت اور تشخیص کے مطابق کرتے ہیں جہاں پر آپ ہوں وہاں آپ فائدہ اٹھائیں علاج کرانا بھی مسنون ہے کیونکہ اللہ سبحانہ و نے کوئی مرض ایسی نہیں اتاری جس کا علاج نہ اتارو یہ ہماری جہالت ہے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری اور اپنے جسم کا حق نہ دینا یہ بھی درست نہیں تو اس کی اپنے طور پر بھرپور کوشش کرنی چاہیے اور علاج کرانے کے لیے بھی نیت اچھی کرنی چاہیے مثلا میں جب کوئی علاج کراتی ہوں تو میری نیت یہ ہوتی کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کی عبادت کو زیادہ بہترین طریقے سے کر سکتا اور میں یہ دعا بھی کرتی ہوں ربی علا ذکری کا, و شکری کا و حسن عبادت ہے کہ مثلا اگر میں فیزیکلی فٹ ہوں تو میری نماز بہت اچھی ہو سکتی ادروائز نماز میں کمی کو تاہی ہو جائے گی آپ پراپر سجدہ نہیں کر سکتے یا پراپر رکو نہیں کر سکتے یا پراپر جلسہ نہیں کر سکتے یا لمبا قیام ہی نہیں کر سکتے تو بہت بڑی خیر سے میں نقص تو آ رہا ہے نا تو ہمیں نیت بھی اچھی کرنی چاہیے اس میں کہ میں کیوں علاج کرانا چاہتی ہوں لیکن اپنے آپ کو بیمار چھوڑ دینے میں کوئی خیر خوبی نہیں ہے اور ضرورت مند دوا لیجیے لیکن بلا ضرورت نہ لی جائے اور ہارمفل دوائیں نہ لی جائیں بہرحال آج ہم بات کریں گے روحانی علاج میں روحانی علاج میں بیسیکلی قرآن اور مصنون دعاؤں کے ذریعے علاج ہے ٹھیک ہے تو مختلف امراض میں قرآن آیات اور مصنون دعاؤں سے دم کرنا فائدہ مند ہے پہلی بات یہ ہے کہ انسان جب بیمار ہو تو اس کا یقین یہ ہو کہ مجھے شفا صرف اللہ دے گا اور اسباب میں اس کے کہنے کے مطابق ہی استعمال کر رہی تو اللہ پر تبکل کرے وہ ادا مرت تو یشفین ڈاکٹر سبب ہے شافی نہیں ہے شافی اللہ ہی کی ذات ہے اسی لیے آپ نے دیکھو کہ مختلف حکیموں کے نسخوں کے اوپر لکھا ہوتا ہے ہوا شافی تو میں جب شروع بچپن میں پڑھا ہوا کیا چیز ہے نا شافی کون ہے ذہن میں جاتا ہے وہی اشافی شفا دینے والا ہے تکلیف دور کرنے والا ہے ورنہ سارے دنیا کے لوگ ساری دنیا کے بیسٹ ڈاکٹرز بھی مل کر اگر آپ کو شفا دینا چاہیں نہیں دے سکتے وہ صرف اللہ کے ہاتھ اور یہی ہمارا یقین ہونا چاہیے حضرت ایوب علیہ السلام نے جب ان کو تکلیف ہوئی تھی تو کیا کیا تھا اللہ ہی کو پکارا تھا وہ ایوب ادنا دور بہ انی مسنی در وہ انت ارحمرحمین یہ تکلیف جسمانی بھی ہو سکتی ہے روحانی بھی ہو سکتی دونوں میں آپ یہ پڑھ سکتے بسا در ان مسنی درتر اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں ہر طرح کی رہنمائی دی ہے تو ہم اللہ پہ بھروسہ کیوں نہ کریں وہ اللہ نہ توکل اللہ وقت ہدانا زبولانا ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ پہ بھروسہ نہ کریں حالانکہ اسی نے ہمیں ہدایت کی راہیں دکھائی ہیں ہر چیز کا راستہ اس نے کھولا ہے تو بھی اسی پہ کریں گے پھر دعا سے علاج یعنی انسان دم بھی کرے لیکن دعا بھی کرے خود بھی کرے دوسرے لوگ بھی کرے اور اس پر بھی بہت ریسرچ ہو چکی ہے کہ کس طرح وہ مریض جن کے لیے دعا کی جاتی ہے وہ جلدی صحت یاب ہو جاتے ہیں بنسبت اس کے کہ جن کے لیے دعا نہیں ہوتی باقاعدہ اس پہ تجربے کیے گئے ریڈرز ڈائجسٹ میں ایک آرٹیکل آیا تھا کافی سال پہلے ایک قبیلے کے آدمی نے بتایا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا مسنت احمد کی روایت ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کن چیزوں کی دعوت دیتے ہیں آپ کی تبلیغ کیا ہے آپ نے فرمایا میں اس اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں جو ایک ہے وہ اللہ کے جب تم پر کوئی مصیبت آتی اور تم اسے پکارتے ہو تو وہ تمہاری مصیبت دور کرتا ہے جب تم کسی بیابان اور جنگل میں راستہ بھول جاؤ اور اس سے دعا کرو تو وہ تمہیں واپس پہنچا دیتا ہے یعنی ایک دیہاتی ہے ایک معمولی سمجھ کا آدمی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اللہ تعالیٰ کی پہچان کروا رہے ہیں کہ کون ہے جیسے بچے پوچھتے نا اللہ تعالیٰ کون ہے تو اس قسم کے طریقے سے مثالوں سے بچوں کو سمجھایا جا سکتا ہے جب تم قحط سالی میں مبتلا ہوتے ہو اور اس سے دعا کرتے ہو تو وہ پیداوار ظاہر کر دیتا ہے اب آپ دیکھے بدو یا ایک صحرا میں رہنے والا جو ہے اس کو صحرا میں راستے گم کا مسئلہ ہے کو خشک سالی کا پرابلم ہے مختلف طرح کے مسائب کی بات ہے جو ہر انسان ایکسپیرئنس کرتا ہے تو اس سے یہ حکمت بھی پتہ چلتی ہے کہ ہر شخص کے لیے اللہ تعالی کا تعارف کرانے کا طریقہ مختلف ہوگا مثلا اگر آپ ایک سائنٹسٹ سے بات کرتے ہیں تو آپ اس سے ایک اور طرح بات کریں گے ایک بچے سے کرتے اور طرح کریں گے ایک بیمار سے کرتے اور طرح کریں گے ایک مالدار سے کرتے اور طرح کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا اس مصیبت کے لیے بھی فائدہ مند ہے جو نازل ہو چکی اور اس کے لیے بھی جو ابھی نازل نہیں ہوئی لہذا اہل اللہ کے بندو دعا لازم پکڑو جو بیماری آ چکی اور جو نہیں آئی دونوں کے لیے دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں اپنی عافیت میں رکھ اور جو آ چکی ہے اس کو دور کر دے کیونکہ دعا سے تقدیر بھی پلٹ جاتی ہے حدیث میں آتا ہے لا يرد اللہ یورد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف دعا ہی تقدیر بدلتی ہے اور جب انسان اللہ سے مایوس ہونے لگتا ہے اور دعا نہیں کرتا تو اللہ تعالی اس سے ناراض ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سب سے زیادہ آجز وہ ہے جو دعا کرنے سے آجز ہے جو دعا نہیں مانگتا تو دو چیزیں آگی ایک یہ کہ دعا کرنی اپنے لیے بھی دوسرے مریضوں کے لیے بھی اور دوسرے خاص دم یا خاص دعائیں مخصوص دعائیں یعنی ایک عام دعائیں اور دوسرے مخصوص دعائیں جو بیماریوں سے علاج کے طور پر پڑھی جائیں گی حضرت تاشا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نظر بد سے دم کرانے کا حکم دیتے تھے ٹھیک ہے جب حضرت عائشہ کی طبیعت نڈھال ہوتی تو آپ حکم دیتے کہ تم دم کراؤ یہ حدیث ہے صحیح مسلم کی 5849 ایٹ یا امورا انتسترقی منل آئین کا یا امروہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حکم دیتے کہ کیا کرے من آئین کہ وہ نظر کے لیے دم کروا لیں ٹھیک ہے اور جس کو دم کرنا آتا ہو اس کے لیے کیا حکم ہے صحیح مسلم کی روایت ہے جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے ایک آدمی کو بچھو نے ڈس لیا جبکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ایک صحابی نے عرض کیا, اللہ کے رسول میں دم کروں آپ نے فرمایا تم میں سے جو اپنے بھائی کو فائدہ پہنچانے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اسے فائدہ پہنچا دے اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دم کرنے کے لیے کوئی خاص مخصوص شخصیت کا ہونا ضروری نہیں بڑا سا جبہ پہنا ہوا یا کو بہت خاص قسم کا بھاری بھرکم شخص ہو نہیں جس کو بھی اللہ حکمت دے دے جس کو بھی اللہ تعالی کسی کو فائدہ پہنچانے کی صلاحیت دے دے اور اس کا تعلق حکمت سے بھی ہوتا ہے نا کہ انسان قرآن مجید کی آیات میں غور و فکر کرے دعائیں پڑھے پھر ان کو صحیح پڑے پھر ان کو یاد کرے پر وقت پر یاد بھی نہیں ریکال بھی کر لے دعائیں تو سو یاد کر رہے لیکن کس کس کو یاد آتی ہے جب کوئی خاص مشکل ہوتی ہے تو کوئی دعا پڑنی دم دو چیزیں نا جیسے دوائی شافی میں بھی پڑا تھا کہ ایک تو جو دم کرنے والا ہے اس کا بھی یقین جو ہے وہ بہت اسٹرانگ ہونا چاہیے اور جو دم کروا رہا ہے اس کو بھی ایمان اور یقین ہو تو, تو فائدہ زیادہ ہوتا ہے کیونکہ اگر آپ کو یہ چند لفظ ہیں ان سے کیا ہوگا اکثر لوگ دعا اور دم کو ویلو نہیں کرتے اگر انہیں بتایا جائے نا کہ آپ صورت فاتح پڑھ... وہ تو ہم پڑتے رہتے ہیں اگر کہا جائے کہ بھئی آپ لا الہ الا لاء اللہ سبحان نہ من الظالمین پڑھے گا غم میں ڈپریشن میں یہ تو بہت دفعہ پڑھ لیے اچھا کچھ اور بتا. کچھ اور بتا بھئی اگر پڑھی اور نہیں مسئلہ حل ہو تو اس کا مطلب پڑھنے کا طریقہ ٹھیک نہیں تھا صحیح طریقے سے پڑھیں اسی درد کے ساتھ پڑھیں جس درد کے ساتھ یونس علیہ السلام نے پڑھی وہ تو آپ محسوس نہیں کر سکتے کیونکہ آپ مچھلی کے پیٹ میں ہیں نہیں لیکن تھوڑا امیجن کر لیں کہ کس طرح انہوں نے پڑھی ہوگی تو جب اس طریقے سے آپ پڑھیں گے اس یقین کے ساتھ آپ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور سنیں گے اللہ تعالیٰ غافل لوگوں کی دعا نہیں سنتے ان کو پرواہ نہیں کیا پڑھ رہے بس لفظ بولے جا رہے ہیں بولے جا رہے ہیں تو اس میں یقین اور کیفیت حاضر کر کے اپنے آپ کو دعا کریں جی, جی ہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ چاہتے ہیں بس فوراً ہماری دعا سنی جائے ہم کیا کہتے ہیں کہ سر درد ہو وہ ایک منٹ میں ٹھیک ہو جائے اب ایک منٹ میں ٹھیک نہیں ہو تو اس کا مطلب دعا نہیں سنی گئی ایک گھنٹے میں ٹھیک ہو جائے لیکن اللہ سبان کا طریقہ یہ نہیں ہے کیا وہ بہتر جانتے وہ زیادہ بہتر جانتا ہے تو اس لیے دعا مانگنے کے بعد انتظار کرنا اور صبر کرنا بھی ضروری ہے الحمد بالکل یقین کے ساتھ کیا نا وہ کہتی ہیں نمک لگا کے دم کیا بچھو کاٹا بس کچھ بھی نہیں اس کے بعد الحمد للہ بالکل ٹھیک ہوگی ہم بھی نا ہو ہی جاتے ہیں چاہے دو ماہ بعد ہو یا ایک سال بعد ہو لیکن لمٹ میوز کی آئی ہی جاتی ہے ہونی نہیں چاہیے یہ ضرور بہتری ہے اللہ کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ آپ سے ہی لینا ہے کس طرح وہ اس طرح کی بازوقاہب یہ کہتے ہیں کہ اللہ تو مجھے بس یہی دے یہی دے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے کچھ اور دینا ہوتا ہے اور زیادہ بہتر ہوتا ہے اس لیے دعا بے شک یعنی اس طرح مانگنی چاہیے کہ اللہ جو میرے لیے بہتر ہے وہ مجھے دے نہیں جو ہمیں بہتر لگتا ہے وہ بھی مانگ سکتے ٹھیک ہے نا یقین کے ساتھ مانگے پھر اللہ تعالیٰ کو زیادہ پتا ہے کہ یہ اس کے لیے بہتر ہے میں اس سے بھی بہتر اس کو دے رہا ہوں کیونکہ اگر ہم خود ہی ڈسائسو نہیں ہے کہ کیا مانگ رہے ہیں کیا نہیں ہمیں پتا ہی نہیں کیا مانگ رہے تو پھر اس میں یقین نہیں آتا اللہ تعالیٰ چاہیں تو یہ دے دیں چاہیں تو وہ دے یہ نہیں کہنا یہ چاہیے جو چاہیے وہ مانگے اللہ تعالیٰ کو تو ہر صورت پتہ ہے کہ یہ نہیں ٹھیک تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ نہیں بندے یہ لوگ جو اس سے اچھا ہے چلیے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیوی کو دم سیکھنے کے لیے کہنا حضرت افسا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے تو میرے یہاں شفا نامی یہ خاتون موجود تھی جو پہلے پنسیوں کا جھاڑ پونک سے علاج کرتی تھی یعنی اسکن ڈیزیز کا علاج اسی طرح جھاڑ پونکس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا یہ طریقہ ہفسہ کو بھی سکھا دو یہ نملا کا لفظ آتا ہے تو خارش دار پھنسی ہوتی ہے جو جگہ بدلتی رہتی کبھی ایک جگہ نکلی کبھی دوسری جگہ تو انہوں نے ان کو کہا کہ اس کے علاج کا طریقہ سیکھ لو اب وہ کون سا طریقہ تھا جو حضرت شفا کو پتا تھا اور آپ نے ان سے سیکھنے کے لیے کہا حالانکہ آپ اس کو اور اپنی طرف سے بھی بتا سکتے تھے تو ان دو باتوں سے یہ پتا چلتا ہے وہ اس مجلس میں جو شخم کا میں دم کروں اور پھر شفا کے پاس جو دم تھا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مختلف بیماریوں کے علاج کے لیے اگر کوئی مخصوص آیت یا کوئی چیز بتا دیتا ہے کہ یہ پڑھو یا اس کے اوپر پڑھ کے دم کر دیتا ہے تو فائدہ مند ہو سکتی کیونکہ یہاں الفاظ نہیں بتائے گئے الفاظ میں جو چیز منع ہے وہ کیا ہے شرکیہ الفاظ ایز لانگ اس قرآن مجید کی آیت ہے یا کوئی اور اس طرح کی چیز ہے جو الفاظ ہیں کسی بندے نے اپنی طرف سے بنائے ہوئے ہیں لیکن الفاظ میں کوئی شرک نہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہم اردو میں بھی مانگتے ہیں اور زبانوں میں مانگتے ہیں تو مانگ سکتے ہیں اللہ سے ہی مانگتے ہیں جب تک اللہ سے مانگ رہے اور اللہ کا نام لے کے دم کر رہے ہیں جھاڑ رہے ہیں اس کو تو کوئی بات نہیں جی اس میں آپ دیکھیں وہ لوگوں کا اشتہاد ہے آپ پہ کوئی پابندی نہیں آپ کا دل چاہے تو کر لیں نہیں تو جتنا آپ کر سکتے ہیں آرام سے خوشی سے اتنا کر لیں ٹھیک ہے لیکن وہ ہے بڑا دلچس خاص اس قسم کے وسائل کے لیے اللہ کے اس نام سے پکارنے کے لیے کہا جاتا ہے تو اس حد تک آپ استفادہ کر سکتے ہیں لیکن کسی بھی انسان کی بات فرض درجہ میں نہیں ہوتی کہ آپ اسے ضرور مانے کہ انہوں نے کہا سو دفعہ پڑھو تو سو سے 99 نائن ہو گیا یا ہنڈریڈ اینڈ ون ہو گیا تو مسئلہ نہیں حل ہونے کا یہ نہیں دل میں آنا چاہیے آپ ہزار دفعہ پڑھیں انگنت پڑھیں بلکہ میں تو ایشا کہتی ہو کہ تھوڑی دیر بھی پڑھو یکس سے پڑھو جتنا چاہے پڑھو لیکن اصل میں لوگ بہت تنگ کرتے ہیں اچھا کتنی دفعہ کتنی دفعہ تو پھر وہ جو بتانے والے ہوتے ہیں وہ کچھ نہ کچھ نمبر اپنے پاس سے بتا ہی دیتے ہیں. تاکہ ان کی جان چھوٹے کہ وہی کچھ تو کریں جا کے ورنہ وہ کرتے نہیں ہیں لوگوں کا ایک انہوں نے نمبر یا تعداد باندھ لی اپنے پاس سے یہ باندھنی نہیں چاہیے اللہ یہ کہ سنت سے ثابت ہو کہ تینتیس بار سبحان اللہ اور تینتیس بار الحمد اور تینتیس بار اللہ اکبر اور چونتیسویں بار پلاں چیز پڑی جائے وہ تو ہم ایسے ہی کریں گے یا سو بار لا اللہ لاہ واد وہ تو ویسے ہی کریں گے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ان کے کیے سے نہ آگے بڑھیں گے نہ پیچھے رہیں گے لیکن کسی اور کے بتایا میں دل چاہتا تو کر لے نہیں کرتا تو نہ کرے اور یہ شک نہ ہو کہ کیوںکہ میں نے مولوی صاحب کی بات نہیں مانی تو میرا مسئلہ حل نہیں ہونا اللہ تعالیٰ کسی گنتی کا پابند نہیں ہے چلید. نبی صلی اللہ علیہ کا خود کو دم کرنا حضرت عائشہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار پڑتے تو اپنے اوپر موزاتین یعنی الفلق اور الناس پڑھ کر دم کر لیا کرتے طریقہ کیا ہے ہاتھ پہ پڑھ کے اس پہ پھیر کے اور پورے جسم پر پھیر لیتے یعنی اپنے آپ کو خود بھی جھاڑ لیتے تو ضروری نہیں کہ کوئی اور ہم پہ کرے خود بھی پڑھ لیں ٹھیک ہے وغیرہ بھی سورت فاتح بھی پڑھ کے اپنے اوپر خود پھونک مار لیں ہاتھ پھیر لیں کچھ بھی کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر والوں کو دم کرنا حضرت تاشا سے روایت ہے کہ ہم میں سے جب کوئی بیمار ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر اپنا دایا ہاتھ پھیرتے اور فرماتے کے رب تکلیف کو دور کر دے اور شفا دے تو ہی شفا دینے والا ہے تیری شفا کے علاوہ کوئی شفا نہیں ایسی شفا کہ کوئی بیماری باقی نہ رہے عربی میں کیا ہے دعا سرب بننا شفا اللہ شفا اک شفا اللہ درو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے مریضوں پر بھی دم کر دیا کرتے تھے حضرت سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مریض کے واسطریف لے جاتے یا کوئی مریض آپ کے پاس لایا جاتا تو آپ یہ دعا فرماتے یہی جو ابھی پڑھی آپ نے الناس بلبا اسرب بنناس لا شفاء اللہ شفا شفاء لا شفا اللہ گھر والوں اور باہر والوں کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. کہ کچھ لوگ کہتے ہیں نا بس اپنے لیے خود ہی مانگے کسی دوسرے کو کچھ نہ کرے نہیں خود بھی اپنے اوپر اپنے بال بچوں پر جیسے حضرت حسن حسین پہ آپ کیا پڑھتے تھے عید کلیمات اللہ شیتان اللہ حضرت حسن اور حسین دونوں کے اوپر آپ یہ دم کیا کرتے تھے اور رشتے داروں یا گھر والوں کے علاوہ کسی اور کو بھی وقت یا ضرورت پڑنے پر دم کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے جبریل علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دم کرنا صحیح مسلم کی روایت ہے ابو سعید سے روایت ہے کہ جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا اے محمد صلی اللہ علیہ آپ بیمار ہو گئے آپ نے فرمایا جی ہاں تو جبریل علیہ السلام نے کہا اللہ کے نام سے میں آپ کو دم کرتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو آپ کو تکلیف دینے والی اور ہر نفس یاست کرنے والی آنکھ کے شر سے نفس اور آنکھ دونوں کے شر سے کچھ نفس آپ سے حسد کرتے ہیں تو آپ کے لیے برا ہی چاہتے ہیں اور کچھ نگاہیں بھی آپ کو ایسی جالسی کے ساتھ دیکھتی ہیں کہ اس سے آپ کو تکلیف پہنچ سکتی اللہ کے اذن سے یہ یاد دن اللہ بدن اللہ جیسے اور بیماریاں آ جاتی ہیں ایسے یہ بھی روحانی بیماریاں بھی آ جاتی ہیں تو اس صورت میں جبریل علیہ السلام کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ دم کرنا ایک واضح دلیل ہے اور وہ دعا کیا ہے بسم اللہ عرقی کا من کل او ان حاسد اللہ کا بسم اللہ عرقی کا تو ہر اس چیز کے شر سے جو آپ کو تکلیف دینے والی ہو ہر نفس یا حسد کرنے والی آنکھ کے شر سے اللہ آپ کو شفا دے گا میں اللہ کے نام سے آپ کو دم کرتا ہوں شفا اللہ دے گا جھاڑتا میں ہوں آپ کو دیکھیے جھاڑنا کیا ہے جیسے گرد و غبار پڑ جاتی ہے تو ڈسٹنگ نہیں کرتے تو ایسے ہی وہ اوپر سے ذرا سے اندر بھی چلی جاتی ہے کچھ گردوں کے بعد تو اس کو بھی ڈسٹنگ کر دینی چاہیے اللہ کا نام لے کے جھاڑ دینا چاہیے نکل جاؤ یہاں سے متین ہاشمی صاحب تھے کراچی میں تو یہاں بھی آتے تھے اسلام آباد میں کئی دفعہ ان کا لیکچر ہوا تھا تو انہوں نے جن نکالنے کا بہت آسان طریقہ میں بتایا تھا اور وہ کیا کہا کہ میں متین ہاشمی تمہیں کہتا ہوں کہ تم یہاں سے چلے جاؤ اور الحمد اٹ وکس سمپل اللہ کا نام لے کے اس کو کہیں چلے جاؤ یہاں سے کبھی بھی اگر کوئی ایسی شکایت کا ہی نظر آئے تو کوئی بھی اٹھ کے ہی کہہ سکتا چلے جاؤ یہاں سے اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور تم یہاں رہنے کا کو کوئی حق نہیں جاؤ یہاں سے لیکن پہلے اپنے اندر ایمان پیدا کر لیں یہ نہ ہو ڈر کے خود ہی بیٹھے خود نہ بھاگ جائیں مجھے یاد ہے تھرڈ ویچ میں ایک دفعہ میں عمرے میں گئی واپس آئی تو ایک لڑکی یہاں گر پڑ رہی ہو دوسری وہاں پڑ رہی ہو ان کیا جن پڑ گئے سب, آ یہاں بیٹھ تو سب کو بٹھا لیا معلوم نہیں آپ کو کس کس کو جن پڑا کیا ہوتا ہے سب کو جھاڑتی ہوں چلے جو یہاں سے جو بھی کوئی ہو تو الحمدللہ اللہ کے فضل سے اس دن کے بعد ان میں سے کسی کو پھر کوئی جن نہیں پڑا دیکھیے اللہ نے ہمیں انسانوں کو ان سے بہتر بنایا یعنی تخلیق کے اعتبار سے انسانوں کو فضیلت دی بہتر سے براد یعنی کسی اور سنس میں نہیں کہ قبر کے لیے انسانوں کو کیا بنایا افضل مخلوقات ان کے نسبت تو آپ ان پہ غالب آئے نہ کہ وہ آپ پہ غالب آئے لیکن جب ایمان کمزور ہوتا ہے تو ہر چیز آپ پہ غالب آنے لگتی ٹھیک ہے تو ڈرنے کی ضرورت نہیں کسی چیز اچھا پھر حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوتے تو جبریلا آپ کو دم کرتے اور کہتے بسم اللہ عبری یہ دوسری روایت بھی ہے وہ من کلین یشفی کا وہ من شرح کل آئین تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اور دیگر قسم کے وائرس جراثیم کے علاوہ نگاہیں اور اس طرح کی چیزیں بھی بیماری کا سبب بنتی ٹھیک ہے نظر بیماری کا سبب بنتی ہے سمجھ آ بات اوکے یعنی صرف مادی اسباب نہیں ہوتے کیونکہ ہمارا جسم صرف مادہ نہیں ہے اس میں روح بھی ہے وہ بھی بیمار ہوتی ہے جی السلام علیکم بلد. اس طرح ہے کہ جو یہ روحانی بیماریاں ہیں نا اس میں بھی پریکاشنس کی ضرورت ہے بلد. اور وہ وہی ہیں جو کہ سنت میں بتائی گئی ہیں تو بعض جنات کو یہ بتاتے ہوئے سنا گیا کہ میں تو راستے پہ چل رہا تھا اس کے بڑے ناخنوں نے مجھے اپنی طرف کھینچ لیا یا اس کے کھلے بالوں نے اس لڑکی کے مجھے کھینچ لیا دم کرنے کی شرائط نمبر ایک اللہ کا کلام ہو یا اللہ کا نام ہو یا صفات ہو ان کے ذریعے دم کیا جائے اللہ کا کلام جس میں سورت فاتح بھی ہے آیت الکرسی بھی ہے محبتین بھی ہے سورت البقرہ کی آخری آیات بھی ہیں ان کے تو دلائل بھی ملتے ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی اللہ کے کلام سے دم کیا جا سکتا ہے اللہ کے ناموں سے نمبر دو عربی زبان میں ہو اور ایسے الفاظ میں ہو جن کا معنی اور مفہوم واضح ہو کلیئر الفاظ ہو مجھول اور نامعلوم الفاظ نہ ہو کیا پتہ جنوں کو پکارا جا رہا ہو آپ نے کبھی تعویز دیکھے ہوں گے اس میں بڑے عجیب و غریب قسم کے نام لکھے ہوتے ہیں بعض لوگ تو اصحب کہاف کے نام لکھ کے تحویز بنا رہے ہوتے ہیں یلدرم پتہ نہیں کیا کیا نام عجیب و غریب فرشتوں کے نام بعض لکھتے ہیں اور ان کو پکارتے ہیں یہ سب شرک کی قسمیں صرف اللہ کو پکارنا چاہیے حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں پکارنا ٹھیک تو الفاظ واضح ہوں نمبرز نہ ہوں ٹھیک ہے ابو بکر بن محمد کہتے ہیں کہ خالدہ بنتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور آپ پر دم پیش کیے آپ نے ان کی اجازت دے دی یعنی وہ الفاظ ایسے نہیں تھے کہ جو عمر رضی اللہ عنہ سے مربی ہے کہ میں غزوہ خیبر میں اپنے آقاوں کے ساتھ شریک تھا یہ غلام تھے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دم کے الفاظ پیش کیے جس سے میں زمانہ جاہلیت میں مجنونوں پہ دم کرتا تھا مجنون پاگل لوگوں پہ آپ نے فرمایا اس میں سے یہ کلمات نکال دو باقی سے دم کر لیا کرو تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ قرآن مجید کی کسی بھی آیت کو پڑھ کے دم کیا جا سکتا ہے جیسے قرآن مجید میں آتا ہے وہ نونزل القرآن اما شفا احمت المنین کہ ہم قرآن میں سے وہ چیز اتارتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے دلیل ایک حدیث میں آتی ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا رضی الا سے کہ بھی کتاب اللہ کوئی عورت بیٹھی ہوئی تھی آپ کے پاس اچھا جی. جی. آف مالک کہتے ہیں کہ ہم زمانے جاہلیت میں دم کیا کرتے تھے ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ آپ اس بارے میں کیا فرماتے آپ نے فرمایا وہ مجھے پڑھ کے سناؤ کیا پڑھتے تھے تم है? یعنی دم کے الفاظ سناؤ سننے کے بعد آپ نے فرمایا ایسے دم میں کوئی حرج نہیں جو شرک سے پاک ہو ٹھیک ہے چوتھی شرط جادوگر کاہن نجومی وغیرہ سے دم نہیں کرانا چاہیے جو لوگ شرک کرتے ہیں ان کے پاس مت جائیں غیب کی خبریں بتاتے ہوں جو معلوم نہیں وہ کیا کچھ کہنا شروع کر دیں یا کیا کچھ شامل کر لیں پانچویں چیز یہ کہ دم کرتے وقت عقیدہ یہ ہو کہ تاثیر اللہ کے عزل سے ہوگی جیسے غذا اللہ کے عزل سے فائدہ دیتی ہے دوا اللہ کے اذن سے فائدہ دیتی اسی طرح دم بھی اللہ کے اذن سے فائدہ دے گا اس بندے کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے بعض لوگ دم کرتے رہتے ہیں تو لوگ ان کو ماننا شروع کر دیتے ہیں یہاں سے شرک کا دروازہ کھلتا ہے وہ سمجھتے ہیں ان کے منہ سے دم نکلے گا تو ہی علاج ہوگا اور میں ٹھیک ہو جاؤں گی تو یہ عقیدہ نہیں بنانا چاہیے کہ فلاں کرے تو علاج ہوگا اللہ کا کلام ہے جو بھی پڑھے اگر اللہ کا اذن ہوگا تو اس فائدہ ہو جائے گا اب یہ غلام تھے غلام پڑھ رہے ہیں اور ان کا فائدہ ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ کہ آزاد ہو غلام ہو عورت ہو مرد ہو بچہ ہو بوڑھا ہو جوان ہو جو بھی یقین کے ساتھ اللہ کا نام لے کے کسی کو جھاڑے گا اللہ تعالی شفا دے گا ٹھیک ہے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس بندے کے اندر کوئی خاص خوبی ہے رائٹ یہ چیز ہوگی تو پھر کام خراب ہوگا بندوں میں کچھ نہیں ہے یا تو اللہ کے کلام کے اندر ہے اللہ کی ذات جو بھی فیصلہ کرے بندے کے ہاتھ میں شفا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علاج کروانا بھی تقدیر میں شامل ہے اور یہ کہ اللہ تعالیٰ فائدہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور جس چیز کے ساتھ چاہتا ہے ایک ہی چیز ایک کو فائدہ نہیں دیتی دوسرے کے لیے انتہائی فائدہ مند ہو جاتی پھر اگلا پوائنٹ ہے کہ کس کس مرض میں دم کیا جائے صرف روحانی امراض یعنی کہ نظر لگ گئی ہے یا کوئی جادو ہے یا اثر ہے یا پھر جسمانی امراض بھی تو بات یہ کہ ہر مرض میں کیا جا سکتا ہے رائٹ right? ہر مرض میں چاہے جسمانی ہو چاہے روحانی حضرتاشہ سے روایت ہے کہ جب کسی انسان کے کسی عرض میں کوئی تکلیف ہوتی یا پوڑا یا زخم ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی اس طرح رکھتے تو سفیان راوی نے اپنی شہادت کی انگلی زمین پہ رکھی پھر اسے اٹھا کے فرماتے اللہ کے نام سے ہماری زمین کی مٹی ہم میں سے کسی کے لعاب سے یعنی اس مٹی میں لعاب شامل کرتے ہمارے رب کے حکم سے ہمارا مریض شفا آ جائے یعنی مثلاً پنسی ہے تو وہ صاف مٹی اور تھوڑا سلاب میں لا کے اس جگہ مل دیتے کوئی درد ہے تو اس کو بھی اس طرح کرتے تو ہماری زمین کی مٹی تو اس صرف مدینہ کی مٹی نہیں کہ وہاں سے لا کر ہی ہم اس کے اندر انگلی رکھیں۔ جس زمین پر ہو آپ اس زمین کو اشارہ کر کے کہہ سکتے ہیں ہماری زمین کی مٹی مٹی جو ہے اس پر بھی بہت سی تحقیق ہو چکی اگر آپ مزید پڑھیں تو کہ مٹی سہ چکے انسان بنا تو انسان کا علاج مٹی میں بھی ہے ہم؟ تو امن جو ہے وہ صرف تہارت حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں بظاہر لگتا مٹی لگ کہ وہ بھی کئی قسم کے بیکٹیریا کو ختم کرتا ہے کئی برتنوں کو دھونے کے لیے مٹی اور راک اور ریت اور یہ چیزیں استعمال کی جاتی ہیں اور اس کے جمس ختم ہو جاتے ہیں اسی طرح بعض لوگ مٹی کے اندر لوٹ پوٹ ہو کے یا اس گارے وغیرہ کا لیپ کر کے یا مختلف طرح کی مٹی کے ساتھ مساج کر کے علاج کرواتے ہیں. اور جھاوے کا استعمال تو آپ سب کرتے ہی ہیں جیسے وہ مٹی کا جھا نہیں ہوتا جس کے ساتھ آپ جسم رگڑتے ہیں. تو اسی طرح وہ dead skin کو جب صاف کر دیتی ہے مٹی اور ایک مٹی کا جھاما ہے اور ایک دوسرا جو سنتھیٹک مٹیریل یا میٹل سے بنتا ہے تو ہم سب یہ ایکسپیرینس کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے ایڈی کو صاف کریں اس کو 3 ٹو 5 ڈیز کے لیے رکھ دیں جو مٹی کا جامع ہوگا وہ بالکل کلین ہوگا اس میں سے کوئی اسمیل نہیں ہوگی لیکن جو دوسرا ہوگا وہ اس جگہ کے قریب بھی آپ کو کھڑا نہیں ہونے دے گا hmm. مٹی اسے ڈیزالو کر لیتی ہے نا یا اس کا کیمیکل ہے بارہ یہ ایک طریقہ ہے دم کرنے کا مٹی پہ ہاتھ رکھ کے تھوک لگا کے درد کی جگہ پہ مل کے دم کر دیا جائے. زخم یا پھوڑے وغیرہ پر حضرت انس کہتے ہیں کہ زہریلے جانور کے ڈسنے سے پہلو کے پھوڑے اور نظر بد میں دم کرنے کی اجازت دی گئی ہے ٹھیک ہے جیسے بچھو ڈس گیا ان کو تو انہوں نے دم کیا اسی طرح پھوڑے وغیرہ اور نظر بد ان تمام بیماریوں میں بھی جسمانی روحانی اور جانوروں کے کاٹے میں بھی علاج کچھ لوگ راک بھی لگاتے مزاج کو جنگ عہد میں خود کی کڑیاں اندر چلی گئی تھی نکال کے تو پھر راک لگائی گئی تھی اسود کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ سے دم کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے گھر والوں کو ہر زہریلے جانور کے ڈنگ مارنے سے دم کی اجازت دی ہے صرف بچھو نہیں بلکہ مثلا مچھر کاٹ گیا ڈینگی ہے یا کچھ بھی تو ان سب چیزوں میں بھی آپ کر سکتے ہیں سانپ کے ڈنگ مارنے پر جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آل حزم کو سانپ کے ڈنگ میں دم کی اجازت دی تھی نظر بد لگ جانے پر حضرت عائشہ سے مربی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر بد سے حفاظت کے لیے دم کرتی تھی وہ اس طرح ہے کہ میں اپنا ہاتھ ان کے سینے پر رکھتی اور یہ دعا کرتی اے لوگوں کے رب تکلیف دور کر دے شفا تیرے ہاتھ میں ہے تیرے سوا کوئی مصیبت دور کرنے والا نہیں عربی میں کیسے پڑیں گے ام سے ہلباس الحبل بھی آتا ام سے ہلباس بھی آتا ہے ام سے ہلباس رب الناس بیدک دق لا اللہ کا شفا الح اللہ انتا ٹھیک ہے اور یہ مسند احمد کی روایت ہے اور نظر بد پہ یہ دم کر سکتے ہیں حضرت عائشہ بیان کرتی ہے کہ جس شخص کی نظر لگتی اسے حکم دیا جاتا کہ وضو کر کے وضو کا پانی دے دے پھر اسے بیمار کو جسے نظر لگی ہو غسل کرایا جاتا تھا اور اس سے وہ ٹھیک ہو جاتا کھل جاتا قید سے چہرے پر دھبے پڑنے پر امر سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر میں ایک لڑکی دیکھی جس کے چہرے پر کالے دھبے پڑ گئے تھے آپ نے فرمایا اس کو دم کرا دو کیونکہ اسے نظر لگ گئی ہے یہ بخاری کی روایت جلنے پر محمد بن حاطب سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میرے ہاتھ پر ایک ہانڈی گر گئی جس سے میرا ہاتھ جل گیا تو میرے والد مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے آپ اس پر لعاب پھونکتے جاتے اس طرح کر کے لعاب کے ساتھ تھتکارتے جاتے اور فرما رہے تھے اب سر اب وشف ہی ان کا انتشا اب آپ دیکھ رہے تھے تھوڑے تھوڑے الفاظ کا بھی فرق ہے تو یہ سارے الفاظ بھی پڑھ سکتے اور اس میں سے کوئی ایک بھی پڑھ سکتے کہ اے لوگوں کے رب اس تکلیف کو دور فرما تو اسے شفا عطا فرما کیونکہ شفا دینے والا تو ہی ہے پھر چھوٹے بچوں کے بلا وجہ کمزور ہونے پر سوکڑا ہوتا نا کچھ بچے بڑے ہوتے ہی نہیں بہت بیمار رہتے جافر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسما بنت امید سے کہا کیا بات ہے میں اپنے بھائی جافر کے بیٹوں کے جسموں کو, جسم کو دبلا پتلا دیکھ رہا ہوں کیا انہیں فخر و فاکر رہتا ہے یہ بچے بیمار لگتے ہیں انہوں نے عرض کیا نہیں بلکہ انہیں بہت جلد نظر بد لگ جاتی کچھ بچوں کو جلدی اثر ہو جاتا ہے آپ نے فرمایا نے دم کرو انہوں نے کہا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چند کلمات پیش کیا آپ نے فرمایا نے دم کرو یعنی کچھ الفاظ کے ان الفاظ سے کر لو تو آپ نے الاؤ کر دیا کہ ہاں اس سے کر لو ٹھیک ہے چھوٹے بچوں کے بلا وجہ رونے پر سب ماؤ کو اس کا ایکسپیرینس ہوا ہوگا کہ بعض اوقات بچے جو رونا شروع چھپی نہیں کرتے اور وجہ کیا کچھ بھی نہیں ان بےچاروں کو خود بھی نہیں پتا ہوتا مار پیٹ چور کر دیتی ہوں کہ لائق ہے تو اس پہ دم کرنا چاہیے حضرت عائشہ سے مربی ہے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو ایک بچے کے رونے کی آواز سنی آپ نے فرمایا اس بچے کو کیا ہوا یہ کیوں رو رہا ہے تم نے سے نظر کا دم کیوں نہیں کروایا بچے تھے معصوم چھوٹے نازک تو ان کو جلدی اثرات ہوتے ہیں ایسے شیطان کے پریشان کرنے پر بہت زیادہ بسوں سے آنے پر عثمان بن ابلاس کہتے ہیں میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نماز میں ایک ایسی صورتحال پیش آتی کہ مجھے یاد نہیں رہتا کہ نماز میں کیا پڑھ رہا ہوں آپ کو تو نہیں پیش آتی آپ نے فرمایا یہ شیطان کا اثر ہے میرے قریب آ میں آپ کے قریب ہوا اور پنجوں کے بل بیٹھ گیا آپ نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور میرے منہ میں تھتکارا اور فرمایا اے اللہ کے دشمن نکل جا آپ نے تین بار ایسا ہی کیا پھر فرمایا اپنے کام پہ چلے جاؤ عثمان فرماتے ہیں میری عمر گواہ کہ اس کے بعد شیطان نے مجھے کبھی پریشان نہیں کیا ٹھیک ہے بہت سے لوگ تو شیطان کو نہیں مانتے جنوں کو نہیں مانتے نظر کو نہیں مانتے جادو کو ہی نہیں مانتے کہتے ہیں ہی نہیں یہ چیزیں اور نفسیاتی مریض بنے رہتے ہیں ڈاکٹرز نہیں مانتے, ڈاکٹرز نہیں مانتے. حالانکہ یہ جو چیز قرآن اور سنت سے ثابت ہے اس کا انکار کرنا قرآن و سنت کا انکار ہے اور ایسے بیماریوں کے اوپر کتنی بھی دوائیاں آپ کھلا دیں بازو فائدہ نہیں ہوتا اور اس کے اتنے سائیڈ ایفیکٹس ہو جاتے ہیں اور اصل مرض وہی کھڑا رہتا ہے اس لیے جو جو دلیل ملتی ہے اس کے مطابق عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے ہمارے ایمان کا تقاضا ہے اور یقین ہوگا تو فائدہ ہوگا جنون لاحق ہونے پر یعنی پاگل پن یا بن مرا سقفی ہی کہتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے راستے میں پانی کی ایک جگہ پہنچے وہاں ایک عورت اپنے لڑکے کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اس لڑکے پر جنات کی وجہ سے دیوانگی تاری تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکے کی ناک پکڑ کر کہا نکل میں اللہ کا رسول رسول اللہ اس کے بعد ہم نے آگے کا سفر پورا کیا جب واپسی میں اس پانی والی آبادی کے پاس سے گزرے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے اس لڑکے کا حال دریافت کیا وہ کدھر ہے بچہ اچھا کیا ہوا اس کا عورت نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے ہم نے آپ کے بعد اس لڑکے میں کوئی بیماری نہیں دیکھی وہ بالکل ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے تو آپ بھی کیا کریں گے نکل جاؤ یہاں سے ہم اللہ کے رسول کو ماننے والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم پھر دم کا مسنون طریقہ کیا ہے درد والی جگہ پر ہاتھ رکھ کے دعا پڑنا ٹھیک ہے اگر کسی کو سر میں درد ہے تو سر پہ ہاتھ رکھ لے کمر میں تو کمر پہ رکھ لے اس جگہ پہ ہاتھ رکھنے سے کیا ہوتا مریض کو ایک خاص قسم کی تسکین میں ملتی. عثمان بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درد کی شکایت کی جسے وہ اپنے جسم میں محسوس کرتے تھے جب سے وہ مسلمان ہوئے تھے کوئی جن پیچھے پڑ گیا ہوگا کہ کیوں مسلمان ہو گیا اور ہمیں کیوں چھوڑ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اپنا ہاتھ اس جگہ رکھو جہاں تم اپنے جسم میں درد محسوس کرتے ہو اور تین مرتبہ بسم اللہ کہو اور سات مرتبہ یہ پڑھو ابوز بلّہ قدرتی محاجد و احادر تو خود کو دم کرنے کے لیے بھی درد والی جگہ پہ ہاتھ رکھ سکتے ہیں اور اگر کوئی اور رکھ کے پڑھنا چاہے تو وہ بھی دم کر سکتا ہے اس طریقے سے پھر دل کے خوشوں کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ غافل اور کسی اور چیز میں مشغول دل کی دعا قبول نہیں کرتا کلبن غافل پھر پھونک مارنا یعنی کہ صرف پڑھا جائے یا پھونک ماری جائے کیا؟ ماری جا سکتی ہے حضرت فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دم کر کے پھونکا کرتے تھے پھونک مارتے تھے پھونک میں تھوڑا سا تھوک بھی شامل کرنا تھتکارنا جس کو بولتے ہیں ابو سعید کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی ایک جماعت سفر میں گئی انہوں نے ایک عرب قبیلے کے ہاں پڑاؤ کیا اس قبیلے کے بعد آدمی آئے انہوں نے کہا ہمارے سردار کو بچھو نے ڈنگ مار دیا ہم نے اس کا ہر طرح سے علاج معالجہ کیا مگر اسے فائدہ نہیں ہوا تو کیا تم میں سے کسی کے پاس کوئی چیز ہے جو ہمارے آدمی کے لیے مفید ہو ان کا مقصد دم تھا صحابہ میں سے ایک آدمی نے کہا میں دم کرتا ہوں اس سے یہ پتا چلتا کہ دم کی ٹریننگ نہیں ان کو دی گئی تھی وہ سب اپنے اپنے طور پر اللہ کو پکارتے تھے اور اللہ کے کلمات کے ساتھ علاج کرتے تھے پھر وہ صحابی اس کے پاس گئے اور اس پر صورت فاتح پڑی سمپل وہ اس دوران اس پر ہلکا ہلکا لو بھی پھونک رہے تھے تھتکار بھی رہے تھے حتیٰ کہ وہ ٹھیک ہو گیا گویا کسی بندن سے کھل گیا ہو پاتے ہے ہی کھولنے والے ٹھیک؟ تو یقین کے ساتھ خوشبو کے ساتھ اللہ کا ذکر کر کے چاہے آیت الکرسی پڑھ دے چاہے محبت تعین دے اور یہ بھی نہیں ضروری لمبا سا دم تب ہی دل آپ کی دھاک بیٹھے گی دوسرے پر. آپ ایک صورت بھی پڑھ کے دم کر سکتے جی جی اچھا رض اللہ امربناز کی ٹانگ ٹوٹ گئی تو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ لو آب لگایا جس سے وہ ٹھیک ہو گئی اب ظاہر اس زمانے میں کوئی ایسے آرتھوپیڈک ڈاکٹر نہیں تھے کہ جو ہڈیاں جوڑے تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ کوئی بھی بیماری ہو کوئی بھی تکلیف ہو شفا تو اللہ نے دینی ہے نا سیدہ عائشہ بیان کرتی ہے کہ جب کوئی شخص بیمار ہوتا آپ اپنا لعاب لیتے مٹی سے لگاتے اور یوں فرماتے تربت اور دینا بری یشفی سقیمنا بے ادنے رب ہماری زمین کی مٹی ہم میں سے کسی کے لعاب کے ساتھ ہمارے رب کے حکم سے ہمارا مریض شفا پائے پہ جسم پہ ہاتھ پھیرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر خود ہاتھوں پہ پڑھ کے اور ان ہاتھوں کو جسم پہ پھیر لیتے تھے۔ یعنی دونوں ہاتھ بھی پھیرے جا سکتے ہیں اور اگر مریض ہے تو اس پہ صرف دائیں ہاتھ بھی پھیر جا سکتا ہے۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے بعض لوگوں پر دم کرتے وقت اپنا دایاں ہاتھ پھیرتے تھے۔ ٹھیک ہے تین دفعہ دم کرنا یزید بن ابی عбед بیان کرتے ہیں کہ میں نے سلمہ بن اقوہ کی پنڈلی میں زخم کا نشان دیکھ کر ان سے پوچھا اے ابو مسلم یہ زخم کا نشان کیسا ہے انہوں نے یہ زخم غزوہ خیبر میں لگا تھا۔ لوگ کہنے لگے سلمہ زخمی ہو گیا چنانچہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ نے تین مرتبہ اس پر دم کرتے ہوئے پھونکا اس کی برکت سے آج تک مجھے زخم سے کوئی تکلیف نہیں ہوئی بس ایک دفعہ سورت فاتح پڑے پھر دوسری دفعہ پڑھے پھر تیسری دفعہ پڑے ٹھیک ہے یا تھری ڈیفرنٹ ٹائمنگز پر بھی پڑھ سکتے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں؟ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں کوئی لائنس ڈرا کی ہوئی سوائے اس کے کہ شرک کے الفاظ نہ ایک اوپن دی گئی کہ اللہ کو پکارو جیسے بھی چاہو صبح شام انہیں الفاظ سے دم کرنا خارجہ بن سلط اپنے چچا سیدنا علاقہ بن سہار تمیمی سے روایت کرتے ہیں کہ وہ ایک قوم کے پاس سے گزرے تو وہ لوگ ان کے پاس آئے اور کہا تم اس شخص کے پاس سے خیر لے کر آئے ہو یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن اور ذکر لائے ہو کوئی چنازہ ہمارے اس شخص پہ دم کرو پھر وہ لوگ ان کے پاس ایک مجنون دیوانے کو لائے جو زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا انہوں نے اسے تین دن تک صبح شام سورت کا دم کیا اور وہ بالکل ٹھیک ہو گیا فیکٹری کے وارڈس میں ہاسپٹل میں اس قسم کے بے شمار مریض ہیں کہ جن کو اس طرح کی پرابلمز ہیں کہ ان کو باندھ کے یا فائن رکھنا پڑتا ہے تو ایسا علاج کوئی بھی نہیں ان کا کرتا تو یہ اگر کیا جائے تو بہت سے مریض یہ فائدے ان شاء اللہ آپ کریں تو انشاءاللہ ان کو فائدہ نفع پہنچانے کی غرض سے کچھ کمانے کی غرض سے نہیں کہ مجھے کچھ مل جائے اس کو کاروبار نہ بنائے ٹھیک ہے نا دوسروں کو دم کرتے وقت سر کے پاس بیٹھنا ابن عباس سے روایت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مریض کی عیادت کو جاتے تو اس کے سرانے کے پاس بیٹھتے اس کے بعد سات مرتبہ کہتے عرش عظیم اینشفیت میں عظمت والے اللہ سے جو عرش عظیم کا رب ہے سوال کرتا ہوں کہ وہ تجھے شفا عطا فرمائے اگر اس مریض کی وفات میں ابھی تاخیر ہوتی تو تکلیف سے نجات پا جاتا پھر حائزہ عورت کا دم کرنا یعنی کبھی آپ پیریڈز میں اور آپ کو دم کرنا پڑتا بچے پہ یا کسی پہ ابن نے ابھی ملاقہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیض کی حالت میں اسما رضی اللہ عنہا کو دم کر دیتی تھی اس سے تو بہت سے مسئلے آسان ہو گئے کہ دعا پڑھ سکتے ہیں اس کی حالت میں رائٹ right? کئی لوگ یہ بھی سوال کرتے رہتے ہیں نا کہ پیریڈز میں ہم ذکر کر سکتے ہیں آیت الکرسی پڑھ سکتے ہیں صبح شام کی دعائیں پڑھ سکتے ہیں تو کیا پتا چلتا ہے پڑھ سکتے ہیں حضرت عاشق کامل موجود ہے قرآن اور مصرون دام پورا قرآن شفا ہے پورا قرآن قرآن مجید میں آتا ہے يَكْفِهِمْ أَنَّا عَلَيكَ الْكِتَابَ يُطلع عَلَيْهِمْ ان انزل علیہ کل کتاب علیہ رحمت کیا انہیں یہ کافی نہیں کہ ہم نے ان پر یہ کتاب نازل کی جو انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے اس میں ایمان لانے والوں کے لیے یقیناً رحمت اور نصیحت ہے تو پورا کلام رحمت ہے برکت ہے ہدایت ہے نصیحت ہے ابن قیم فرماتے ہیں فمل یش قرآن اللہ جس کو قرآن شفا نہ دے اللہ اس کو شفا نہ دے اور جس کو قرآن کافی نہ ہو اللہ اس کی کفایت نہ کرے پھر الفاتح جس کا پیچھے بھی ذکر کیا مجنون آدمی پہ جو پڑھ کر دم کیا گیا تو وہ ٹھیک ہو گیا سورت البقرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورت البقرہ پڑھا کرو کیونکہ اس کا پڑھنا باعث برکت ہے چھوڑنا باعث حسرت ہے اور جادوگر اس کو حاصل کرنے کی طاقت نہیں رکھتے یا اس پر غالب نہیں آ سکتے محبضتین ابو سعید سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنات کی نظر انسانوں کو نہیں جنوں کی نظر اور انسانوں کی نظر سے پناہ مانگتے تھے پھر جس وقت محبت نازل ہوئی تو آپ نے ان کو لے لیا باقی کلمات کو چھوڑ دیا تو ہمیں کیا کرنا چاہیے ان کو پکڑ لینا چاہیے محبضتین کو قلع رب الفلا قلوظ رب الناسورت الكافرون اور محبت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک بچھو نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈنک مارا اس حال میں کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا اللہ اس بچھو پہ لہنت کرے نہ یہ نمازی کو چھوڑتا نہ غیر نمازی کو پھر آپ نے پانی اور نمک منگوا کر متاثرہ جگہ پر لگایا اور لگاتے رہے اور کلیائی القافر اور کُلعظبر الب الفلق اور قلع ظبر الب الناس پڑھتے رہے پھر بیری کے پتوں پر قرآن آیات پڑھنا ابن بطال نے ذکر کیا ہے کہ وہ بن منبح کی کتابوں میں ہے کہ سبز بیری کے ساتھ پتے لے کر سبز بیری ساتھ پتے لے کر اسے دو پتھروں کے بیچ میں کوٹ لیں اسے اتنے پانی میں ملا دیں یعنی کچھ پانی میں ملا دیں پھر اس پہ ات اور آخری تینوں قل پڑے اور اس میں سے تین گھونٹ پی لیں باقی سے غسل کر لیں تو ساری بیماری ختم ہو جائے گی قرآن سے شفا اسی صورت میں مؤثر ہوگی جب اس کے معنی مفہوم کو بھی پڑھا جائے اور اس کو جلدی جلدی نہ پڑھا جائے اس کے پورے الفاظ پڑھے جائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب میری امت میں ایسے لوگ آئیں گے جو پانی پینے کی طرح قرآن مجید کے گھونٹ بھریں گے یعنی نکلے جائیں گے اس طرح پڑھیں گے کہ بس جہاں نہیں روکنا وہاں روک سانس لیے آگے چل پڑے یعنی بغیر سوچے سمجھے قرآن مجید کے علاوہ مسنون دعائیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں جن کا بھی ذکر بھی ہوا تربت و ارد دینا دینا اسی طرح ازہب الباس بسم اللہ کا بسم اللہ یرقی کا یہ ساری دعائیں پڑھی جا سکتی ان سب کو ہم نے اکٹھا کر دیا کارڈ میں الحمد خود کو دم کرنا اور دوسروں کو دم کرنا فائدہ مند ہے لیکن پسندیدہ یہ کہ کسی سے مطالبہ نہ کیا جائے کہ آؤ تو مدر مجھے دم کرو کیا ہونا چاہیے جو کسی کو تکلیف میں دیکھے وہ خود ہی کر دے ٹھیک ہے پسندیدہ یہی ہے کہ کسی کو اس کے لیے تکلیف نہ دی جائے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر حساب جنت میں جانے والوں کی صفت بتائی ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو دم طلب نہیں کرتے ہر دم کا مطالبہ نہیں کرتے فال نہیں دیکھتے داغ کر علاج نہیں کراتے یعنی آگ کا علاج بلکہ اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ٹھیک ہے تو اس سے بیسیکلی بات یہ پتہ چلتی ہے کہ جب انسان کسی خاص بندے کو کہتا ہے تم مجھ پہ دم کرو تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ اس پہ بھروسہ کر رہا ہے کہ یہی یہ ٹھیک کرے گا مجھے یہ نہیں ہونا چاہیے یہ پھر خفی شرک ہو جاتا ہے نا ایک طرح سے رائٹ اور آگ سے داغنا یہ بھی نا پسندیدہ فرمایا جس نے بدن پہ داغ لگایا یا کسی کو دم کرنے کو کہا تو وہ توقل سے بری ہو گیا اپنے اوپر خود کر لے دوسرا کہے بغیر کر دے جیسے جبریل علیہ السلام خود آئے کہا آپ بیمار ہو گئے ہیں اور خود ہی دم کیا آپ نے نہیں ان سے کہا تھا تم مجھے دم کرو ٹھیک ہے ممنوع علاج سے بچنا چاہیے کچھ علاج جو پسندیدہ نہیں ہے ممنوع ہے ان سے پرہیز ضروری حدیث میں آتا ہے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دوا الخبیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبیث دواؤں سے منع کیا اور اس سے مراد حرام دمائے. ان کو استعمال کرنا منع ہے چاہے وہ پوری ہو چاہے تھوڑے اس میں ڈلاو مثلا برانڈی کے لوگ کھانسی اور اس کے لیے تھوڑی سے بچوں کو پلا دیتے حرام جانور کا کوئی عزو زبیہ کا خون اس طرح کی چیزیں ان سے منع ہے جیلیٹن وغیرہ کے کیپسول اگر سورس حرام جانور بازوقت حرام نہیں بھی ہوتے حلال بھی ہوتے ویجیٹیبل بیسڈ بھی ہوتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نے بیماری اور اس کی شفا دونوں چیزیں نازل کی ہیں اس لیے تم علاج کیا کرو لیکن حرام چیز کو بطور علاج استعمال نہ کرو یہ سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے سلسلہ صحیحہ میں ہی آپ نے فرمایا جس نے حرام چیز کے ساتھ علاج کیا اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس میں شفا نہیں رکھے گا اسی لیے آپ دیکھیں سائڈ افیکٹس بہت ہو جاتے ہیں طارق بن سوید کہتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے علاقے میں انگور ہوتے ہیں ہم ان کو نچوڑ کے پی سکتے ہیں فرمایا نہیں نچوڑ کے شراب بنانا خالی جوس اگر پینا تو بنا نہیں ہے وہ کہتے ہیں میں نے دوبارہ پوچھا اور ارض کیا ہم اس سے بیمار کا علاج کرتے ہیں آپ نے فرمایا اس میں شفا نہیں بلکہ بیماری یعنی شراب شفا نہیں بلکہ بیماری اسی طرح شیر کے علاج میں جاہلیت کے طریقے اور کچھ ٹوٹکے وغیرہ یہ بھی درست نہیں مثلا یہ کسی نے لکھا ہوا ہے نظر اتارنے کے لیے چینی پہ دم کر کے اس کو جلایا جاتا ہے اب کھانے کی چیز کیوں جلا رہے ہیں آپ ضائع کر رہے ہیں کچھ لوگ مرچیں جلانے لگتے اتنی مہنگی مرچیں تو اس طرح کی چیزیں جو مسنون نہیں ان سے پرہیز فرمائیے ٹھیک ہے یہ کہتی ہیں کہ کیسے پتہ چلے اس پلان کی نظر لگی ہوتا یہ ہے کہ آپ ٹھیک بیٹھے ہنستے کھیلتے اتنے میں کوئی شخص آتا ہے اور آپ کی طبیعت خراب ہو جاتی تب آپ خود ہی کیلکولیٹ کر لیں نہیں بدگمانی کیا دلیل ہے اس میں کہ اس کے آنے سے ہی یہ ہوا اس کو کہیں پلیز آپ رضو پانی دے دیں مجھے آپ آئی تھی تو میری طبیعت خراب ہو گئی نہیں وہ محبت سے بھی زیادہ دیکھے تو بیمار ہو سکتے ہیں نا اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں اگر مجھ سے کوئی کہے گا میں کبھی بھی مائنڈ نہیں کروں گی کیونکہ یہ میرے رسول کا بتایا ہوا طریقہ ہے اور میں انسان ہوں وہ مجھ میں خیر بھی اور شر بھی ہے اگر میرے شر سے کسی کو تکلیف پہنچی ہے اور وہ مجھے کہہ رہا ہے سنت پر عمل کرنے کے لیے تو میں کیوں مائنڈ کروں ہمیں اتنا تو کم از کم دین پتا ہونا چاہیے کہ ہم اس طرح کی باتیں مائنڈ نہ کریں جیسے اصل میں وہ یہ ہے کہ منع اس طرح نہیں ہے یہ نہیں کہا گیا کہ کسی سے کہہ نہیں سکتے کہ دم کرو بس یہ کہ وہ ستر ہزار سے نام نکل جائے گا جو بلا حساب جنت میں جائیں گے اب تو پتہ نہیں ہوں کتنی دفعہ کہہ بھی چکے ہوں اللہ معاف کر دیں گے یعنی پسندیدہ یہ ہے کہ جو تکلیف میں کسی کو دیکھے خود ہی کر دے یا آپ جا کے بیٹھ دیں وہ خود ہی کر دے دیکھیں آپ خود بھی تو کوشش کریں خود کرنا شروع کریں ٹھیک ہے نا زندگی مسائل کا نام ہے چلیے میں آگے چلوں تعویز گنڈے تاویز گنڈے یہ منع ہے خصوصاً جو شرکیا ہوتے شرکیہ تعویذ اور تلسمی منتر پڑھتے ہوئے گرہ لگائے گئے دھاگے علاج کے غرض سے پہنی گئی چیزیں من کے کوڑیاں سیپیاں دھات کے کڑے اور اس نیت سے یہ سب پہنا کہ اس سے علاج ہوگا یہ منع ہے ٹھیک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے تمیما تمیما کا مطلب شرکیا تعویز گلے میں لٹکایا اس نے شرک کیا ابن مسود کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا بلا شبہ جھاڑ پھونک تعویز اور حب کے امال شرک ہیں لوگوں نے کہا ہے اب یہ جھاڑ پھونک اور تعویز کو تم جانتے ہیں یہ ہب کے امال کیا ہیں انہوں نے کہا یہ کوئی ایسا عمل ہے جو عورتیں کرتی ہیں اپنے خامدوں کے ہاں محبوب ہونے کے لیے <laughs> ایسا تعویز لکھتی لکھواتی ہیں کہ جس سے شوہر کی نظر میں بہت محبوب ہو جاتی اب آپ دیکھیے کہ پیچھے جتنے بھی دم کے طریقے مصرون ہیں جب آپ کو پتا ہوں گے تو اس کے علاوہ باقی سب آؤٹ کر دیں ٹھیک عبد بن مسود کہتے ہیں, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا دم جھاڑ گنڈے منکے جادو کی چیزیں یا تحریریں شرک ہیں ان کی اہلیہ نے کہا آپ یہ کیوں کر کہتے ہیں اللہ کی کہ میری آنکھ درد کی وجہ سے گویا نکلی جاتی تھی تو میں فلاں یہودی کے پاس گئی اس نے مجھے دم کیا جب وہ دم کرتا تھا تو میرا درد رک جاتا عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا یہ شیطان کی کارستانی ہوتی تھی وہ تمہاری آنکھ میں اپنی انگلی مارتا تھا جب وہ یہودی دم کرتا تو شیطان باز آ جاتا یعنی شیطان اس دن بھی بتایا تھا نا باد ایک دم سوئی چپتی شیطانی کچوکا بھی ہوتا ہے حالانکہ تم یہی کچھ کہنا تھا جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے بس اتنا ہی کہہ دیتی کسی کے پاس جانے کی کیا ضرورت ٹھیک ہے جب وہ نا تو اگر شرکیاں ہو تو وہ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں فلاں جگہ جا کے بہت آرام آیا تو یہ شیطان اس وقت تکلیف کو وہ کم کر دیتا ہے مطلب اس وقت رک جاتا ہے وہ کچوکے لگانے سے یا کچھ بھی جو کر رہا ہوتا ہے اور پھر انسان سمجھنے لگتا ہے کہ مجھے اس کے دم سے آرام آتا ہے بالکل تو عقیدہ خراب کرنے کے لیے نا یہ چیز اس لیے نہیں کرنا چاہیے اچھا طویز لٹکانا کئی لوگ طویز گلے میں لٹکاتے ہیں یا بازو پہ باندھتے ہیں یا کہیں اور لٹکا دیتے ہیں عیسا بن عبدالرحمان کہتے کہ میں عبداللہ بن اکیم ابو معبد جوہنی کے پاس ان کی عیادت کے لیے گیا تو ان کے جسم پر مرض کی سرخی تھی میں نے عرض کیا آپ کوئی چیز تعویز کیوں نہیں گلے میں لٹکا لیتے انہوں نے فرمایا موت اس سے زیادہ قریب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کوئی چیز لٹکائی وہ اسی کے سپرد کر دیا گیا لٹکانا پسندیدہ نہیں عیسا بن عبدالرحمان کہتے کہ عبد الرحمان بن اکیم ایک مرتبہ بیمار ہو گئے ہم ان کی عادت کے لیے گئے تو کسی نے کہا آپ کو تعویذ گلے میں ڈالنے فرمایا میں کوئی چیز لٹکاؤں گا جبکہ رسول اللہ صلیم اللہ نے فرمایا جو اس شخص کوئی چیز لٹکائے گا وہ اسی کے حوالے کر دیا جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعویذ پہننے والے شخص سے بےزاری اخبا بناور کہتے ہیں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 آدمیوں کو ایک وقت حاضر ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے نو آدمیوں کی بات کر لی اور ایک سے ہاتھ روک لیا انہوں نے پوچھا رسول اللہ آپ نے نو سے بیعت کی ہے اور اس شخص کو چھوڑ دیا آپ نے فرمایا اس نے تعویذ پہن رکھا یہ سن کر اس نے میں ہاتھ ڈال کر, اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی بیعت لے لی اور فرمایا جو شخص تعویذ لٹکاتا ہے وہ شرک کرتا ہے صحابہ کی بیزاری قیس بن سکن کہتے ہیں عبداللہ بن مسود نے اپنی بیوی کو دیکھا کہ اس نے سرخ دانوں خسرے کی بیماری کی وجہ سے تعویذ پہنا ہوا تو انہوں نے سختی سے اسے کاٹا اور کہا عبداللہ کی آل شرک سے بیزار ہے ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات یاد کی ہے کہ بلا چوبا جھاڑ پھونک اور حب کے ابن مسود کی بیوی زینب فرماتی ہمارے یہاں ایک بڑھی آیا کرتی تھی وہ سرخ دانوں کی بیماری کا دم کرتی تھی اور ہمارے پاس لمبے پایوں والی ایک چارپائی تھی عبداللہ جب گھر میں داخل ہوتے پہلے کھانستے آواز دیتے پھر اندر آتے ایک دن وہ تشریف لائے جب اس بڑیا نے ان کی آواز سنی تو چھپ گئی وہ آ کر میرے پاس بیٹھ گئے انہوں نے مجھے ہاتھ لگایا تو انہیں ایک دھاگا سا محسوس ہوا جو میں نے گلے میں ڈالا ہوا تھا انہوں نے کہا یہ کیا ہے میں نے کہا اس نے مجھے سرخ دانوں کی بیماری کا دم کر کے دیا انہوں نے اسے کھینچ لیا توڑ کے پھینک دیا فرمایا عبداللہ کے گھر والوں کو شرک کی کوئی ضرورت نہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے دم جھاڑ تعویز اور کا عمل سب شرک ہے تو لٹکانے والے تعویز درست نہیں منتر جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نشرہ کے بارے میں دریافت کیا گیا فرمایا یہ شیطانی عمل ہے نشرہ کیا ہوتا ہے جن جادو اتارنے کے لیے شرک اور جہلانا منتر پڑھنا یعنی جھاڑنا شرکیہ دم سے جھاڑ بھی منع ہے صرف پہننا نہیں بلکہ جو بھی آپ پہ کچھ پڑھے پتا ہو وہ پڑھ کے رہا ہے یقین کرنا ضروری ہے کہ وہ صحیح آیات یا مصنون دم کر رہا ہے گھوڑے کی نال پتہ وہ کیا ہوتی جادو نظر بعد بیماری یا حادثات سے محفوظ رہنے کے لیے گاڑی مکان یا دکان وغیرہ پر گھوڑے کی نال لٹکانا یا کالے دھاگے وغیرہ باندھنا اللہ تعالی پر عدم اعتماد کا اظہار ہے شرک ہے اس کی بجائے اللہ کی پناہ اور حفاظت طلب کرنے والی دعائیں پڑھنی چاہیے بعض لوگ آئی بھی لٹکاتے ہیں. ایبل آئے بعض لوگ کچھ اور چیزیں لٹکائے ہوتے نئی کار کے پیچھے نا وہ پراندے کی طرح کی کالی سی چیز لوگوں نے لٹکائی اکثر یہ تو دیکھنے میں آتے ہیں جی جوتا بھی لٹکاتے ہیں کبھی اور کیا کرتے نیو بورن کے پاس چھری رکھتے ہیں اور کیا کرتے وہ کہتے ہیں باس کی رنگ کے اندر بھی جوتا لٹکا ہوتا تو وہ بھی لٹکا دیتے ہیں وہ اس مقصد کے لیے کچھ لوگ استعمال کرتے ہیں یعنی گندا جوتا لٹکانے کے بجائے چھوٹا سا جوتا کا کی رنگ بنا کے اس کو لٹکا دے ہاں آپ اونٹ کی ہڈی گھر میں رکھتے ہیں کہ جادو نہ ہو وہ دیمک وغیرہ کے لیے تو رکھتے ہیں دیمک کے لیے اگر زمین میں دبا دیں نا اپنے لان میں دبا دے تو جو گھاس کو لگ جاتی ہے نا وہ جس سے کھوکھلی سے نئے گھر پہ کالا جنڈا لٹکاتے ہیں اللہ اکبر اب چھوری میں کیا طاقت ہو تو کاٹنے والی ہے الٹا نیا گھر بنتا تو مٹی کی ہانڈی لٹکاتے ہیں پھول لگا کے اس میں یہ سب خرافات ہیں ان میں سے کچھ بھی نہیں کرنا آپ نے ٹھیک ہے اچھا ابو بشیر کہتے ہیں وہ ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیغامبر بھیجا یعنی میسج دے کر بھیجا کسی کو کہ کسی اونٹ کے گلے میں کوئی تانک یا کوئی قلادہ باقی نہ چھوڑا جائے مگر اسے کاٹ ڈالا جائے یعنی صرف انسانوں نہیں جانوروں کے گلوں میں بھی تعویز لٹکاتے تھے امام مالک فرماتے بد نظری سے بچاؤ کے لیے ہی ڈالتے تھے امام مالک نے کہا کہ یہ کیوں کٹوایا آپ نے کہ نظر نہ لگے جانور کو پیدائشی پتھر مختلف پتھروں کو اپنی تاریخ پیدائش سے منسوب کر کے انہیں بیماریوں کے علاج اور اچھے شگون کے طور پر انگوٹھی میں ڈال کر جڑوا کے پہننا بھی سنت سے ثابت نہیں یہ چیزیں بھی کیوںکہ پتھر میں کیا رکھا ہے یعنی کئی لوگ پتھروں کے مختلف ناموں کو ڈیٹ آف برتھ کے ساتھ میچ کرتے ہیں اس سٹار کے ساتھ یہ پتھر میچ کرتے ہیں منوس ہے یہ اس کے لیے ایسا اور ویسا کچھ ستاروں کے ساتھ کرتے رہتے ہیں تو یہ سب شرک کی قسم ہے شرک اثر ہے ربیا کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ ان حجر اسود کے پاس آئے اسے بوسا دیا اور فرمایا میں خوب جانتا ہوں تو صرف ایک پتھر نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے نہ نفع تو اس سے کیا دلیل ملتی ہے کہ کوئی پتھر کسی کو نہ فائدہ دے سکتا ہے اور نہ نقصان اگر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسا دیتے ہوئے نہ دیکھتا تو میں تمہیں کبھی بوسا نہ دیتا عمران بن حسین نے ایک آدمی کے بازو میں پیتل کا چھلا دیکھا پوچھا یہ کیا اس نے کہا کمزوری کی وجہ سے انہیں کہا اگر چھلے کو پہنتے ہوئے تجھے موت آ تو تجھے اسی کی سفر کر دیا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے برا شگون لیا یا اس کے لئے برا شگون لیا گیا جس نے کہانت کی یا اس کے لیے کہانت دی گئی جس نے جادو کیا یا اس کے لیے جادو کیا گیا وہ ہم میں سے نہیں ٹھیک ہے یعنی خود کرنا یا کسی کے لیے کرنا یہ جس کے لیے کیا جائے وہ سب اس میں آ جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے ستر ہزار لوگ بلا حساب جنت میں جائیں گے یہ وہ لوگ ہوں گے جو جھاڑ پونک نہیں کراتے نہ لیتے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں آگ کا داغنا اور روایت میں ہاروسکوپ کیا فرماتے ہیں آپ کتنے لوگ آپ نے سکوپ دیکھتے آپ دیکھتی ہیں اور کون کون دیکھتا ہے؟ دیکھتی؟, اچھا اور بھی دیکھتی تو آپ کو کیسا لگتا ہے پہلے بہت ریگولرلی پڑھتے تھے علم اللہ انفا میرا خیال ہے ہر شخص کسی نہ کسی طرح ان چیزوں سے کہیں نہ کہیں انٹریکٹ کرتا ہے کیونکہ اتنی زیادہ پھیلی ہوئی ٹیلیویژن پر نیٹ پر اخباروں میں کتابوں میں ہر جگہ خرافات پھیلی ہوئی ہیں ان سے بچنا ضروری ہے ٹھیک ہے یہ دن کیسا گزرے گا یہ ہفتہ کیسا گزرے گا یہ سال کیسا گزرے گا کیسا نصیب ہوگا آپ کے کی ستارے کیا کہتے ہیں کیا پیشن گوئیاں ہیں پیدائشی نشان کیا کہتے ہیں یہاں داغ ہے یا دبا ہے یا برت مار ہے تو اس کا کیا مقصد ہے اور پھر علم نجوم کے ذریعے مستقبل میں پیش آنے والے واقعات کا حساب کرنا لکیریں ڈال کر اور مختلف طریقوں سے جنتری سے کام لینا یہ سارے غیر اسلامی لغ مشاغل ہیں ٹھیک ہے روحوں کو بلانا وغیرہ وغیرہ بدشگنی لینا جابر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہر انسان کا شگون اس کی گردن میں لٹکا ہوا یعنی اگر نیک کام کرو گے تو نیک شگون ہوگا اور برے کام کرو گے تو بدشگون ہوگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص برے شگون کی وجہ سے کسی کام سے مڑ جائے تو بلی دیکھی راستے میں یا کو بول رہا تھا اس نے شرک کر ارتقاب کیا اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ انسان کچھ کر نہیں پاتا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں جس نے برا شگون لیا یا اس کے لیے برا شگون لیا گیا ابو بردا کہتے ہیں میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہا امی جان مجھے کوئی حدیث بیان کریں جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ پرندہ کسی کی قسمت کو فیصلہ نہیں کرتا اپنی تقدیر کے مطابق اڑتا ہے اور آپ کو اچھی پھال پسند ہے کئی لوگ کبوتروں سے اور پرندے اڑا کے فال لیتے ہیں وہ بھی منا اب اس کا علاج کیا ہو بچی کا نمبر ایک ایمان مضبوط کرنا ایمان کیسے مضبوط ہوتا ہے وہ حدیث تھی نا جو ابادہ بن سامد نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا یکن اصلم لی اکو ما اختہ اکلمک جو مصیبتوں میں پہنچی وہ ٹل نہیں سکتی تھی جو ٹل گئی وہ آ ہی نہیں سکتی تھی اللہ پر توکل عبداللہ بن مسعد کہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچگونی شرک, بچگونی شرک ہے بچگونی شرک ہے بچگونی شرک ہے تین مرتبہ آپ نے فرمایا اور ہم میں سے ہر ایک کو کوئی نہ کوئی وہم ہو جاتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ تبکل کی برکت سے اسے دور کرتا ہے کسی چیز سے بھی ڈر لگے نا تو کہا کریں کچھ بھی نہیں ہوتا اللہ مالک ہے اور اللہ کا کام ہے لائی کرے گا کوئی نقصان نہیں دے سکتا اور کسی چیز کے جانے آنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ایک تو آپ ریلیکس ہو جائیں گے دوسرا ایک اللہ تعالیٰ آپ کے گمان کے مطابق آپ سے معاملہ فرمائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو بدشگونی نے کسی کام سے روک دیا اس نے شرک کیا صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کفارہ کیا آپ نے فرمایا یوں کہے اے اللہ تیری دی ہوئی بھلائی کے سوا کوئی بھلائی نہیں اور تیرے شگون کے سوا کوئی شگون نہیں اور تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں اللہ خیر الا خیرک ولا خی را اللہ تئی رخ ولا ائی رخ بدشگونی کی وجہ سے کسی کام سے نہ روکنا معاویہ بن حکم کہتے ہیں میں نے ارض کیا یا رسول اللہ ہم میں سے کچھ لوگ کاینوں کے پاس آتے ہیں آپ نے فرمایا تم لوگ کاینوں کے پاس مت جاؤ انہوں نے ارض کیا ہم میں سے کچھ لوگ بدفالی لیتے ہیں آپ نے فرمایا یہ ایسی چیز ہے جس کو تم میں سے بعض لوگ اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں مگر اس کی وجہ سے کو کام سے باز نہیں رہنا چاہیے یا نہیں بعضوں کا دل میں آ جاتا نا کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے لیکن اس برے خیال کی وجہ سے انسان کو نیک کام سے روکنا نہیں یہ جو ہم زوم کر لیتے ہیں نا بہت کچھ یہ تو ایسا ہو جائے گا بولا تو ایسا کرتے کا وہ ایسا کر دے گا کبھی بہت زیادہ خوش گمانیاں رکھنا اور کبھی بہت گمانیاں دونوں سے نکل کے اعتدال کی راہ اچھی کہ جو کرنا اللہ نے کرنا بس اللہ چاہے گا تو ہوگا کسی کے کرنے یا نہ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا نہ کوئی نفع دے سکتا نہ نقصان پھر سفر کی بھی کوئی حقیقت نہیں سفر کے مہینے میں آپ نے سب نے پڑھا کیونکہ ارب لوگ سفر کے مہینے کو اپنے لیے برا سمجھتے تھے پھر علم نجوم جو ہے یہ جادو کی قسم ہے اس سے علاج نہیں کرنا چاہیے ستاروں کی تاثیر کے اوپر بھی یقین نہیں کرنا چاہیے وہ مشہور شیر بھی ہے نا ستارہ کیا تیری تقدیر کی خبر دے گا یہ تو بچارے خود ہیں بیکاری مارے مارے پھرتے ہیں یا کیا یعنی ستارے تو خوب چکر میں ہیں ہمارا چکر کہاں سے دور ہوگا یا گردش کہاں سے دور ہوگی یہ اس کا مفہوم ہے شیر کا علم نجوب میں دلچسپی بھی نہیں لینی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کا تذکرہ ہونے لگے تو خاموش رہنا یعنی کسی ایسی چیز میں جو ان کے خلاف ایسے کی جاری رہی ہے تو اس میں شریک نہیں ہونا جب ستاروں کا ذکر ہونے لگے تو خاموش رہنا جب تقدیر کے مسئلے کا ذکر ہونے لگے تو خاموش رہنا کتنا اچھا علاج ہے سبحان اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بیماری متعدد نہیں نہ کسی مردے سے کوئی الو نکلتا ہے. نہ کسی ستارے کی کوئی تاثیر ہے نہ سفر کا مہینہ منحوس ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی کاہن یا نجومی کے پاس آیا اور اس کی بات کی تصدیق کی یعنی اس کو کنفرم کیا مان گیا تو اس نے اس چیز کا انکار کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے یعنی وہ دین سے نکل گیا صحیح مسلم کی روایت میں ہے جو شخص کسی نجومی کے پاس آیا اور اس سے کوئی بات پوچھی اس کی چالیس راتوں کی نماز قبول نہیں ہوگی 40 ڈیز تک اتنا بڑا جرم ہے ایسے لوگوں کی اعلیٰ درجات سے محرومی ہو جائے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کہانت کی یا جس کے لیے کی گئی یا جو بدشگونی لیتے ہوئے سفر سے واپس آ گیا وہ اعلیٰ درجات تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا سابقن سابقون اور مقربون اور اللہ کے قریب ترین لوگوں میں سے نہیں ہو سکتا تو اس لیے اللہ کی خاطر ایسی سب چیزیں چھوڑ دینی چاہیے نجومیوں کے بعض باتوں کی صحیح ہو جانے کی وجہ کیا ہے کئی لوگ کہتے نہیں نہیں ان کو پتا ہے وہ صحیح بتاتے ہیں پوچھو جا کے چوری کس نے کی کیا ہوا مرچاد کس نے کیا اس طرح کی باتیں پوچھتے ہیں لوگ تو کچھ چیزیں تکے سے ٹھیک ہو جاتی ہیں یا آر یا پار ہے یا نہیں تو اس نے اگر جھوٹی ہاں بھی کر دی تو ہو سکتا ہے وہ ایسے ہی ہو تو منصوب اس سے ہو ہوگی دیکھا اس نے کہا تھا دوسری اصل وجہ یہ ہے کہ حضرت آشا فرماتی ہیں کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کاہنوں کے بارے میں پوچھا آپ نے فرمایا ان کی پیشن گوئی کی کوئی حیثیت نہیں صحابہ نے عرض لیکن بعض اوقات وہ ایسی باتیں کرتے ہیں جو صحیح ثابت ہو جاتی آپ نے فرمایا وہ بات سچی ہوتی ہے جسے جن فرشتوں سے سن کر لے اڑتا ہے فرشتے جب آپس میں معاملات کی تدبیر کر رہے ہوتے ہیں کچھ امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے اللہ کے احکامات کو اور وہ ایک دوسرے سے بات کرتے تو جن بیچ میں سے سن لیتے اور سن کے پہلے سے ہی لے اڑتے ہیں پھر اسے وہ اپنے ولی یعنی کاہن کے کان میں مرغ کی آواز کی طرح ڈالتا ہے اس کے بعد کاہن ایک سچی بات میں سو جھوٹ ملا کر پیش کرتے ہم جھوٹ تو بھول جاتے ہیں وہ جو ایک ٹھیک نکل آتی ہے نا بات اس کو سارے کے اوپر غالب کر دیتے ہیں امام زامن مشکلات اور تکالیف سے بچنے کے لیے دنیاوی مقاصد حاصل کرنے کے لیے امام زامن باندھنا شرک ہے بعض اقمام میں مسافروں کو سفر کی ابتداء میں یہ بازو پر باندھتے کوئی سفر پہ جا رہا ہو تو کہتے ہیں امام جامن باندھ لو جبکہ مسلمانوں کو ایسے مواقع کے لیے مصنوع دعائیں سکھائی گئیں آتی ہیں سفر کی دعائیں رویف کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا اے رویف امید ہے تمہیں میری بات لمبی زندگی ملے گی تو تم لوگوں کو بتا دینا کہ جس نے اپنی داڑھی میں گرہ لگائی داڑی کے بالوں میں خود گرہ لگائی یا تانت باندھی تانت, ہوتی تانت جس کو پنجابی میں کہتے ہیں دھاگا یا کسی جانور کے گوبر یا ہڈی سے استنجا کیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بری ہیں یعنی آپ اس کو اپنی امت میں نہیں شمار کریں گے پھر بھوت پریت بدروہوں کی تاثیخ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا کوئی جن بھوت نہیں یعنی وہ جو خاص قسم کے بھوت کا ہمارے ذہن میں کانسیپٹ ہے نا یہ پریاں یا ان کی کوئی حقیقت نہیں جی جنات ہے مگر یہ پریاں پریت نہیں ہے کچھ عطا فرماتے ہیں لوگ کہا کرتے تھے کہ ہاما جو چیخا کرتا ہے وہ انسانی روح ہے حالانکہ وہ انسانی روح نہیں بلکہ ایک جانور ہے یعنی وہ ڈراونی سی آواز نکالتا نہیں جانور تو لوگ سمجھتے تھے کہ شاید یہ کوئی بھوت ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. اور کوئی چیز رہ گئی ہو تو آپ ذکر فرما دیجے. کیا وجہ اس سبجیکٹ پہ اتنے سوال کیوں ہیں بہت کامن ہے اس سے نکلنا بھی بڑا مشکل ہے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے اور اپنے سارے شک دور کر لیجئے اور دعا کیجئے اللہ کرے یہ کتابچہ چھپ جائے سارے دلائل آپ کے ہاتھ میں ہو تاکہ کسی سے بات کرے تو دلیل سے کہ دیکھیں یہ منع کیا گیا ہے یہ میری بات نہیں ہے اللہ کے رسول وسلم کی بات ہے جی جی ڈیٹا آف اور ان چیزوں سے بھی کچھ لیتے رہتے دیکھئے علم غیب میں جستجو کرنا بھی نا پسندیدہ چیز ہے یہ اس خاص حدیث میں ہی آ جائے گا نا جو کسی اراف کے پاس گیا وہ بتانے کا طریقہ کچھ بھی ہو سکتا ہو وہ کافی کا کپ ہو سکتا ہے وہ کسی کے بال ہو سکتے ہیں وہ ڈیٹ آف برتھ اور لکیری ہو سکتے کچھ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک آپ بتائیے لکی وغیرہ کی بات تو درست نہیں لیکن کلر سے علاج کا طریقہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے کیونکہ وہ ہر کلر کا ایک خاص امپیکٹ ہوتا ہے نا مثلا آپ میں سے جن لوگوں نے نیلا رنگ پہنا ان کو دیکھ کے مجھے اور فیلنگ آتی ہے جو وائٹ والے اور آتی ہے یلو والے اور آتی ہے چلیے ٹھیک ہے اللہ مل لکھ لیجئے کوششن انشاءاللہ کل مزید کر لیں گے بات سبحان اللہم و اللہ وحم کا اشد اللہ اللہ اللہ انت استفر کا و اطوب ولیک السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ